اللہ کی ہم نے تعریف کر لی اب ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق جترا رہے ہیں کیا جترا رہے ہیں تعلق جترا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا معبود ہے ٹھیک ہے نا ہم تیرے در کے گداگر ہم تیرے در کے کیا ہیں جیک مانگنے والے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو دینے والا ہے ٹھیک ہے اس کو آداب خدا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تعلق بھی کہا جاتا ہے رابطہ بین الخالق خالق وخلوق خالق مخوض ہم تعلق نکلایا تو خدا کے در کے گداگر بنے ہم یا نہ بنے ہاں ہم اسی در کے گداگر ہیں دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھے میں ہاں؟ نے ابھی حاضری دی تھی وہاں یا تھا چند دن پہلے عمرے کے اندر بیت اللہ سامنے تھا تو میں نے دامن پھیلا لیا میں نے آج اللہ میں دامن خالی لایا میرے دامن میں کچھ نہیں نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے نہ تقویٰ ہے اور تیرے گھر کا گداگر کیا بھی مانگنے والا اور میرے دامن کو بھر دینا کس کا کام ہے اللہ کا ہے. دامن ہے دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی کہی دامن گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی تیرے و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے اور ہمارا بھی پیسہ تیرے فضلوں کرم کا اور بخش کا سہارا ہے تیرے در کے سوا بخش کا در ہر گل نہیں ہوئی تیرے محتاج بندے ہم تھی مولا ہمارا ہے پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے وہ گھر سامنے تھا بیت اللہ سامنے تھا اور میں بھی مانگ رہا تھا اللہ دعا کرو اللہ اپنے در کا گداگر بڑھائے آمین کہہ کا نام خود کے نیچے کیا لکھا ہے آداب خداوندی خاص تیری ہم عبادت ہی کرتے ہیں یا عیا کا مقول ہے نہیں مقدم اصل میں کیا تھا نابردو کا زبیر متصل کو مقدم کیا منفسل بن گیا یہ کس کا فائدہ دے گا تقدیموں ماہک ہو تاخیر یقید اور حسروال اس کے خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں آج کل حالتیں کیا ہیں مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کیا عرض کر رہے ہیں یہ کا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 گری پڑی تھی مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں مزار پہ جا کے غیروں کو کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے منافع تو نہیں ہے کہ اللہ کے خاص عبادت کی اتہ ہیت پہ کیا کہتے ہیں اتہ للہ اللہ تمام کالی باتیں کس کے لیے اللہ کے لیے اور تمام خیلی باتیں اللہ کے لیے یہ سجدہ یہ رقو پہلی باتیں ہیں نا وقت یہ تمام مالی باتیں کس کے لیے مالی عبادت میں نظر و نیاز آ جاتا ہے نظر و نیاز کس کے لیے ہے نظر و نیاز جانتے ہو نا کس کے لیے النظر نظر و حوالی عبادت باہر و ریک میں لکھا ہوا ہے شراکن دکائق میں کہ نظر بھی عبادت ہے والی عبادت غیر اللہ ہے حرام غیر اللہ کے عبادت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 نون زارا کیا زال کی وجہ کیا دکھا کرو تو نظر محمد کا مانا محمد کا منظور منظور نظر پسندیدہ آپ بھی کہیں نظر محمد نام ہونا تو ان کو سمجھا دو کہ زوا کے ساتھ لکھے زال کے ساتھ نام اچھا جی خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں یہاں بھی ہس ہے یا نہیں کیا ہے تو مدد کس سے مانگی جائے خاص اللہ سے مانگی جائے لیکن لوگ غیروں سے مدد مانگتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ملتان کا علاقہ ہے نا وہ کہتے ہیں مدد پیر خوش بہاول حق وہ کس سے مدد مانگتے ہیں بحال حق زکریہ ملتانی سے اور جو محبوب سبانی سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں امداد کون امداد کون بند کا مادت کون دین دنیا شاد کون یا شیخ عبد القادرا وہ کس سمجھ مانگ رہے ہیں کیا قبد القادر گیلانی سے کوئی خواجہ معین الدین اجمیری سمجر مانگ رہے ہیں کہتے ہیں بگردا بے بلا استاد کشتی مدد کون یا معین الدین کشتی غریب بانو بے چارہ رات کشتی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 یہ مدد کیا ہے ماتا تل اسپاب ہے مافو کل اسباب تو ایسے ہے کہ میں ادھر بیٹھا رہو اور لاہور کے اندر بیٹھا ہو ڈاکٹر میں ادھر پکاروں فلاں ڈاکٹر مجھے شپا دے دو یہ کیا ہے شرک ہے حضرت محبوب سبانی کہاں ہے بغداد میں آپ پکار رہے ہیں ان کو یہ ماتا تل سفاق ہے ما فو کلشباب ہے تو یہ شرک ہے بات ہی سمجھ یا نہیں یہ سمجھ ہاں یہ فون کا ذریعہ ہے ٹیلی فون تو تو اسباب کے ذریعہ ہے نا ڈاکٹر بے شک بیٹھے ہوئے لاہور کے اندر آپ ٹیلی فون کریں وہ آپ کی بات سنتا ہے مشورہ لے لیں سارا معاف کہا کر اسباب ہے یہ ذہن میں بٹھاؤ معاف ہو کر اسباب مدد شرک ہے خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں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 رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ہیں یا حضرت عبداللہ بن عمر ہے مجھے شک ہو رہا ہے حجاج آ گیا جی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حجاز نے عرض کیا حضرت کی ضرورت کوئی حاجت فرمایا جو کچھ میں مان ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں جو کوئی میں مانتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے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 ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے الحمد للہ سے اور و کے اندر توحید پیران کر رہا ہے کئی عبادت بھی خاص تیری احسیاانت بھی تجھی سے وہ سیراط مستقیم پر ہے یا نہیں ہے, ہے نا سراط مستقیم پہ ہے توحید کے راستے پہ ہے تو وہ تو پہلے سے سراط مستقیم پہ ہے تو ابھی وہ مانگ بھی کر رہا ہے سراط مستقیم مانگ رہا ہے اے جنب سراط مستقیم کہ ہم کو سراط مستقیم بتا دو بتایا دو یہ تحصیل حاصل نہیں بھئی سراط مستقیم پہ ہے اللہ کی تعریف کر رہا ہے توحید پہ قائم ہے تو پھر کیوں مانگ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میرے خیال میں کل میں نے کسی جگہ قالین کی تقریر سنی وہ بھی اسی طرح مانا کر رہا تھا کہ ہدایت جو ہم کو سراط مستقیم دی یہ مانا غلط ہے احتینار کا مانا یہ ہے کہ ہمیں سیرا تمستین پہ چلاتے رہو سراط مستقیم پہ یہ امر ہے تمام کے لیے اس کے لیے ہے تمام وہ استمرار کے لیے ہے چنانچہ تفسیر کرتبی کا میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کرتبی والا لکھا ہے ادم ہدایات تنا کا لکھتا ہے ادم ادم نا ہمیشہ رکھ دو دے دوں ادم ہدایات تنا اللہ ہمیں ہدایت پہ کیا رکھا ہمیشہ کیمرا صراط مستقیم پہ چلاتے رہو ہمیں اللہ انم تعلے ہے اس کے نیچے لکھو جی بدل بدل برائے تفسیر و تعین بدل برائے تفسیر و تعین علماء کرام لکھے سراط سرا تلزین یہ ماکبال سے کیا بن رہا ہے ترکیب میں سراط مستقیم سے بدل بن رہا ہے ترقی ہو oh, بدل جانتے ہو کیا پڑھی ہو نام ہاتے یا کتبیت نام ہاتھ میں پڑا ہے یا کتبی میں پڑھا ہے نام میں پڑھا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیدار بیٹھے ہو کبھی کبھی میں سوال ایسا کرتا ہوں آپ کے امتحان کے لیے سمجھے جی چلیے تو سراط الظین یہ بدل ہے برائے تفسیر و ہی میرے محترم ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے ہر آدمی یہی دعوی کرتا ہے کہ میں سیراط مستقیم پہ ہوں آپ کے کراچی کے اندر بہت سی ملحدین کی جماعتیں ہیں ملحدیں تو کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سراط مستقیم پہ ہیں تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سیراط مستقین کی تعریف کرو اللہ کی کتاب خود تعریف کرتی ہے کہ سراط مستقیم کس کو کہتے ہیں سرا تندر انعمتا الحمیہ سرات مستقیم راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام فربایا تھی نے ان پہ اللہ کا انعام جن پہ ہے نا منم الحم وہ کون ہے قرآن پاک کے اندر خود آیا ہے انہ علیہ <عَلَيْهِم> آگے بڑھو میننبی و صدیقین و شہدائے وسہدین ٹھیک ہے نا سراط مستقیم وہ ہے جس پہ نبی چلے صدیق چلے شہداء چلے صالحین چلے وہ سراط مستقیم ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ کافر ہیں نوز بلا کیا کہتے ہیں کافر ہیں اور ہم سراط مستقیم پہ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ بزرگوں کے طریقے پہ چلو نبی صدیق شہداء، صالحین ان کا راستہ جو ہے وہ سراط مستقیم ہے قرآن نے تفسیر تفصیل دوسرے مقام پہ ہے وہ مین تیر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 منا ملحم کا راستہ جو ہے نا حقیقت کے اندر یہی جی سراطے مستقیم ہے اس کے اوپر چلنا ہے میرے محترم میں ہیں تین ایک گراؤ ہے منا ملح کا تو میں نے بتایا ہے نا چار جماعتیں ہیں منا ملحم کی دوسرا گرو ہے محبوب علیہ کس کا, کا جن کے اوپر خدا کا حضر نازل ہوا تیسرا گراؤ ہے کس کا مغز علیہم کے راہ پہ ہمیں نہ چلا اور نہ ہی ظالین کے راہ پہ چلا محضوب علیہم کون ہے قرآن سے پوچھو ملانا ہو جالا مین تیرا ذاتا والنا زیر واہ بتکتا یہ یہود کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ملانا ان پہ خدا کی کیا ہے لعنت ہے وہ آزے بال خدا کا کیا ہے غذب ہے اور ان کے جو بڑے باپ دادا تھے نا جال امین کھیرا دبل خنازی ان کے باپ دادا کو اللہ نے لالکا بنایا بندر بنایا شمزیر بنایا بندر بنایا اب یہ یہود اور نسارا دنیا ان کی پوجا کر رہی ہے ان پہ خدا کی لعنت ہے یا نہیں قرآن کہتے اللہ خدا کا رضا بہ یا نہیں ان کے جو بڑے تھے وہ کیا بنے خنزیر بنے خنزیر سور بنے ان کے بڑے خنزیر بنے اور بندر بنے اے خنزیروں کی اولاد آج ہمارے اوپر کیا حکمرانی کر رہی ہے کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام منوب ہے تم مغلوب علام کون ہے یہودی اور ظالین کون ہے وہ ہیں قرآن پاک میں ہے قب زلو میں قبل وا ذلو کثیرہ قرآن پاک میں نصارہ کے بارے میں ہے تو اے اللہ ہمیں یہود کے راستے سے بھی بچاؤ اور نصارہ کے راستے سے بھی بچاؤ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے مغروب علیہ مرزال کی دوسری تفسیر کہ مغلوب علیہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے بوجہ اناد کے گمراہ ہوئے کون اند جانتے ہو یعنی علم تو ہے ان کو لیکن زد ہے علم کے باوجود کیا ہے زد ہے اناد ہے تو اناد کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے کون ہیں مغضوب ہے اور ظالین وہ ہیں جو گمراہ ہوئے باوجہ جہالت کی. کیا جہالت کی بنا پہ گمراہ ہوئے وہ کون ہیں زوالین اب یہ عام رکھو گے نا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 تو مخضوب علق ہوئے جی جو گمراہ ہیں بوجہ انعج کے غال ان کون ہوئے جو گمراہ ہیں بوجہ چہالت کے تو یہی فرمایا اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے رہی صراط سراۃ یعنی راہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تم ان کے اوپر نہ ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تیرا کیا نازر ہوا غضب ہوا اور نہ کن کی راہ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 کہ اللہ زین اس موصول ہے یہ مارفا ہے یا نہیں موصول کیا ہوتا ہے اور غیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے کیا چاہے اس کا مزاح بل ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پہ غیر مارفا ہے کیا ہے کیونکہ غیر کے بعد کتنی گروہوں کا ذکر ہے دو کا ہے نہیں موضوع تو آپ کون سا گرو باقی بچہ صرف منامل ہے تو مارفا نہ ہو گیا قانون ہے کہ غیر کے مذاق کی ضد ایک ہو غیر کے مذاق کتنی فرقے ہیں دو ان کی ضد کیا ہے ایک فرقہ منامل ہے غیر کے مزاق کی ضد وا دو تو مارفا ہو جانتا ہے یہ آپ کے لیے ایک نہویشکار میں نے پیش کر دیا اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے جی آمین پڑھا جاتا ہے میرے عظیم آمین ہے عش الفیل ناوی لحاظ سے آمین کا ہے عشیل ہے اس کا معنی ہے عشق جب دعانہ یا عجب دعانہ جو ہی نکالو اس وقت بمن عمبر حاضر ہے نہیں اللہ ہماری کو دو کر قبول کر لے اسجب دوانہ نکالو یا عجب دعان کرو میں نے پہلے پہلے سورت فاتحہ کو نظم کیا تھا فارسی کے اندر میں اصل فارسی شاعر ہوں فارسی کے اندر سورت پاپ کو منظوم کیا تھا لیکن طلبا آج کل کے فارسی نہیں سمجھتے پھر میں نے سوچا کہ اس کو لازم کروں کہ اس کے اندر اردو کے اندر تو اردو میں جو منظوم ہے نا آپ یہ نظم و دوران کھولیں اور وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ آخر میں ہے جی آخر میں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 کا من میں نے کہا کیا دیا ہے جزا بدلہ جزا کے دل کا ہے مالک امل ایم جہاں نا پے ادا بندی نہیں کوئی وہاں شاپے یہ کس کی تردید آئے؟ کی. ہے شفاعت دے کہ آتی ابھی پرا دن میں نے یا کنا بدوائی یا کہ نستا عبادت تیری کرتے ہیں نہیں مبود بن تیرے مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں نہیں مقصود بن تیرے یہ دن اثرات مستقی ملا کریں تو اپنے خاص بندوں کے طریقے پر چلا ہم کو رہے محضوب والی سے ہمیشہ تچا ہم کو <تصفيق> یہ سارا من آ گیا اب آگے کس کا من رہے گیا آمین کا کیا آمین اس تجے دوارا تیرا منظور دائی ہے سے ہے ندا میری تیرا منظور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 کیا نام رکھا ہے جی یہ بہشت کا باغ ہے بھی جہاں شہید مضمون وہ بہشت کا باغ نہیں شہید تو بحش ہی ہوتے ہیں نا یہ چوبیس سفا کھولو ابتدا میں چوبیس سفا یہ گلزار کردوس کے بارے میں یہی آپ کے سامنے گلزار مر کا دے است ہے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 ایہ کا ٹھکانا جو کہ تھے حق دین کی رونق نی کا سمرائے ایسار ہے آر کامل محمد یوسف لدھیان بھی پاس با خط نبوت عاشق سرکار ہے آپ بھی آشے کی سرکار بامی جن کے علم و فیر سے تاریخ دل روشن ہوئے اب تلک فیضان ان کا جاری کل انہار ہے نہروں کی طرح جاری ہے جن کے خاما سے ہوا شیطان کا لشکر تبا خاما کہتے ہیں قلم کو حضرت صاحب کے قلم تھے یا نہیں تو ہر مسئلے پہ کلام اٹھائی ہے یا نہیں ان کی کتابیں دیکھو نا بلح دین کو خوب رگڑا دیا ہر مسئلے پہ کلام اٹھائی جن کے خاما سے ہوا شیطان کا لشکر تباہ جن کے حملوں سے ہی کسرے قادیاں مسمار ہے قادیاں کے مال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ کادیانی لوگ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 ابھی کتنے شہید ہوئے چار اور ہیں سمجھے تو چار پہلے تھے چار اور ہو گئے ہیں آٹھ ہو گئے ہیں نامی حضرت کی میرے زوجہ محترمہ تو آٹھ شہید ہو گئے ہیں آپ دیکھو جی لے لیا اپنی بغل میں شیر نے اولاد کو اب دے رہو نظام جمیلیں یار جس شہادت کی تمنا مستفیٰ کرتے رہے اس میں سب فائد ہوئے یہ اسوائے اپراد ہے رحمت اللہ عال نے شہادت کی تمنا کی تھی یا نہیں بلنزی نفسی بھی ددے کسمزاد کی کہ نفسیب ادے میری جان اس کے قبضے قدرت میں ہے تو ان لا فی صدی للہ سما اگر بار بار شہادت تمنات ہو گئے منظور رب شہادت سب کے ساتھ ان شہیدوں کا مربی یوسف دلدار ہے ان کی برکت سے ہوا دورائے تفسیر اس جگہ پڑھ رہے ہو نا گلشن جنت میں برسی بارشیں انہار ہے ویش کا باغ تو پہلے ہے اور یہ کیا ہو رہی ہے بارشیں انہار ہو رہی ہے اس کے بعد ابھی شہادت ہوئی کس کی مولانا سعید صاحب جلال پوری کی وہ میرے بیٹے تھے اور سب سے زیادہ وہ میرے ہاں پڑھے تھے جب میرے ہاں پڑھنے کے لیے تھے بچے تھے میرا بڑا بچہ اور مولانا جلال پوری ہم عمر تھے میرا بچہ اور وہ لڑتے بھی تھے کھیلتے بھی تھے ساتھ تو میرے سامنے وہ نظارہ ہے جب میرا شہید میرے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا آنکھوں کے سامنے دلتا. میرے کو داڑھی وغیرہ نہیں آئی تھی تو تین سال میرے پاس پڑے ایک سال اپنے گھر ایک سال تاہر والی تین سال میرے ہاں ایک سال کبیر والا ایک سال بنوری ٹوں تو کس کے ہاں زیادہ پڑے پڑھے ساج کے ہاں تین سال پڑے تو میرے بیٹے کی جب اتلا آئی تو حقیقت میں میرے گھر کو رام بچ گیا میری بیوی بے ہوش ہو گئی کہ میرا بیٹا آج شہید ہو چکا ہے میری حالت بھی عجیب و عریب تھی میں ادھر پہنچا جنازے میں شرکت کی تو میں نے خطاب کیا اپنے بیٹے تو شادت مند ہے اس دار میں اس دار میں سہی شادت مند ہو گیا نہیں جب شہادت پائی تو سعادت مند ہو گیا اس دار دنیا میں بھی دار ہے آخرت نے بھی تو شادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو سرداؤس کے گلدار میں میں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہوں کہ فرداؤس کا گلدار ہے تم بھی باغ بیس میں چلے گا تو دنیا اچھی یا یہ اچھا تو توادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو پھر دو کے گلدار میں ہاں میرے اوساف ہے یوں سکھ تو بھی یوسف ہو گیا ہاں میرے اوساف اپنے مرشد کے اوساف تھے ان میں یا نہیں بڑے حضرت شہید اسلام کے اوساف تھے میرے بیٹے کے اندر ہاں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 تو بھی یوسف ہو گیا شیخ کے پہلو میں سویا جملہ اخیار میں شیخ کے پہلو میں سویا جملہے اخیار میں تیرے خاما نے کیے تھے ملحدوں کے سر قلم ان کے خاما کو قلم کو میں نے تشبی دیا تلوار کے ساتھ یہ اشیارات آپ نے پڑھے ہیں نا مفسرمانی میں تو تلوار جس طرح سر قلم کرتی ہے اس کے خامانے بھی بے دینوں کے کیا کیے سر قلم کر دیے تھے تیرے خامان کیے تھے ملحدوں کے سر قلم چمکتا تھا تیرے کردار میں گفتار میں چمکتا تھا تیرے گردا الحمد للہ اللہ اللہ اللہ